لما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والذين آمنوا وشدوا حبا لله قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا تشعبها مكاني تقشى ابا من أجلود الذين يخشون ربهم ثم تليم جلودهم وقلوبهم لا الله صدق الله العظيم آواز آ رہی ہے جس کی جی؟ جب نہ آ رہی تو بتائیں محنت بھی کرے اور جب بھی حاصل نہ ہو دنیا کو اللہ نے اس پر رکھا ہے ظاہر ہے کہ بیٹھنے سے تو سواب بیٹھتے ہی حاصل ہو جاتا ہے سواب تو شروع ہو جاتے ہیں آپ مجمعے پر اگر رحمت نازل ہو رہی ہے وہ یہ خلب پڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن مضمون جو ہے وہ تو سب سمجھ آتا ہے کہ بعد میں کچھ سنتا ہے اس لیے سننے کی سننا جو ہے سب کا واضح ہونا چاہیے سب آواز ٹھیک آ رہی ہے جی کسی کو آواز مطلب کیوں نہیں آ رہی ہے پڑی آج بہت سی کون بجے رَسُولًا مِنْ عَلَيْهِ مَا الْكِتَابُ وَإِنْ كَانُمْ قَبْرُ اللَّهُ پہلی آئے جو تھی تو اس کا بخون کا قریب غریب اس کے ہے کہ ایمان والے جو ہیں یہ بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور دوسری آئے جو تھی تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے بہت اچھی چیز نازل کی ہے جو قرآن کی شکل میں اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور اس سے جو ہے سمت المخروب اللہ ذکر اللہ پھر اللہ کے ذکر سے بدن اور دل جائیے نرم پڑتے ہیں کیفیت ذکر کا بدن جلد پرانا اور کلف پرانا یہ بات اللہ کی محبت بہت شدت سے محسوس کرنا یہ بات ہوگی اور سیری کو بڑی تو پر فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے جو ہے تو امی لوگوں میں سے نبی کو پیدا فرمایا جس کے فرائض یہ ہیں کہ ان کو کتاب پڑھ کر سناتا ہے ان کا تزکیا کرتا ہے پاک کرتے ہے ان کو باتروں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے چار پرند ان باتوں کو میں ذرے ہیں اس کی روشنی میں بات کریں گے عام طور پر عام مسلمان اس بات کو سوچتے ہیں کہ اگر پرسوں یہ ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے آیا اچھا آدمی ہے انہیں شکریہ حفاظت کی ہے کہ گھر والی دماغی مریضہ ہے اور گھر پر ستون نہیں ہوتا ہے گھر کے کام ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو خیر اسے کچھ میں نے آلات سنا ہے تو اس نے کہا کیوں ہو جی بہت سارے حالات آپ اور ہم پر ہی آتے ہیں میں صبح صبح کو کبھی نہ کہو ہم کیا اور ہماری کیا حیثیت کیا کہ ہم پر اچھے اچھے آلات آئے ہم اپنے آپ کو کسی چیز کو مستحق نہیں سمجھتے اور ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے اور ہم نمازے پڑھ رہے ہیں ہماری شریف کی زندگی ہے ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ ایس ہونا چاہیے توبہ بہت ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کس بات کو کہہ سکیں تو کوئی ملک کا کوئی بہت بڑا وزیر اعظم اور وہ آدمی کو بلائے کوئی آدمی کوئی اپنے گھر سے ہدیہ لے کر جائے تو کیا اس کی آسان مکہ مکام ملان صاحب رحمت اللہ علیہ کے قلف الدین اعجاز میں ہیں ان کے بعد جب ہوتی ہے بڑی خدمت کرتے ہیں کم سائز تو رہتے ہیں ان کے لیے کیا چیز کی لے کر جائیں یہاں تو یہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے جو اس کو آگے والے جا سکے چیز اللہ نے واپس دی ہوئی ہے تو ان کے معیار کی کوئی چیز نہیں ہے تو جب وہاں پر جانا ہو تو ہم بڑی خفت سے ندامت سن سے کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ تو بڑی خدمت کرتے رہتے ہیں ہمارے ہماری کوئی سیت نہیں ہے کہ مال کی خدمت کیا کرے سب کچھ اللہ نے دیا ہوا برکت ہے زمین ظاہری باطنی روحانی مالی ہر چیز اللہ ہر چیز کو اللہ نے وہاں بحتاط سے کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی بات ہے یہ بات خیال میں آئی کہ تھوڑی سی تھوڑا تھوڑا تھوڑا اللہ اللہ کر سے تھوڑی سی نماز پڑھ لینے سے ہم بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑے خاص لوگ ہیں اور صحت میں ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہو مال میں ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہو ملازمت میں ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہو معیار زندگی میں ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہو پرمپر تو کوئی تکالی بھی نہ آئے تو کے میدان میں سارا لشکر چتر بتر ہو گیا کسی جگہ کوئی جم ہی نہیں رہا اور غول در غول کفار جو ہے جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں وہاں پر ہم لاور ہو رہے ہیں اور اکرام پرمپرا بند ہوا کے کھڑے ہیں اور انگسار لڑ لڑ کر زخمی ہو کر شہید ہو رہے اگر وہ کھڑے تو اس لیے مہاجرین کھڑے ہیں آپ نے اپنے ماجرین کو کھڑا کیا ہوئے آگے انسار انسار یوں کوشش کیا کرتے تھے مہاجرین افضل ہیں یہ باقی رہے کہ دین کا کام کریں گے اور ہم جانے دیں. تو یہاں تک کہ تلواریں برسے تو نہیں پہنچ سکے اب تک پتھر لگا اور فوج کی کڑیاں پریشانی کے بارے میں گھس گئی اور پتھر آ کر لگے تو اس دان مبارک شہید ہو گئے اور اتنا خون بہا کہ آپ نے کھڑا ہونے کی ہت نہ ہو سکی اور آپ گر گئے بیٹھ گئے اور اب اگر آپ کو اس منزل سے ہٹاتے نہیں ہیں تو خطرہ ہے کہ بس آپ شادت کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں رہی اتنی سکت سابن میں لڑنے کی نہیں رہی تو جب لوگ پر ایک غار ہے تو اس میں لے جا کر آپ کو ایسے چھپایا گیا کہ وہ نظر نہ آ رہے ہیں. تو اس جان نے کھڑا ہو کر جائے تو حبل اور نات مناد کی جائے کی آواز لگائی نہ رہ تبدیل اللہ اس پر کہتے ہیں نا. تو اس نے ان کا نعرہ درد کہتا ہے کہ وہ ہندوستان وغیرہ لڑنے کے بعد پینسٹھے کترے کی جنگوں میں جے ہند کا نعرہ لگا نے کہا یہ نہ تکبیر اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہمارے حوش و حوال ختم ہو جاتے ہیں اور یہ شعر ہو جاتے ہیں ہم کیا کریں تو نفسیات نے کہا کہ نہ اندر ایک گرمی پیدا کرتا ہے خون درانے خون تیز ہوتا ہے ہاں جی اور اس آدمی کا جوش جوش جو جو جو بڑھتا ہے تم جے ہند لگایا تو. اور نعرہ تو سروپ نہیں ہے نا ہاں جی سیکھنا تو سروپ نہیں ہے نا کہ جو اندر ایک جوش جو پیدا کرتا ہے اللہ اکبر کی برکھا تو خیر یہاں تک کہ جس وقت نعرہ لگایا ابو اس کے ساتھیوں نے اعلیٰ حبل کا عرضہ تو جواب دینے سے اور اس وقت پہلے ایک ایک دو ناروں میں آپ نے خاموشی کی تلقین کی تاکہ ان کو پتہ نہ چلے خدی صاحب نے بہت بتوں کی جے کی تو پھر مومین جو تھے ان کو برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے اللہ و اضاء اور جل لگایا تو پھر جو برداشت ہوئی کفار پر پار سب حسین نے سوچا کہ بس آپ کو ستھا کا نام ہو گیا ہے نکلنا چاہیے جا ہاں جی بس تمہیں کہتے ہو کہ بات ہے ہاں جی؟ کہ بس اپنے ہاتھ گزرا نکالو یہاں سے کہ بس پتہ کے ساتھ کو جانے کا حالات ہو گئے اور یہاں تک کہ ایسی آپ کی چادر کی خبر مشہور ہو گئی تھی فاتمہ گلّہ وہ پڑدو کہ اس کہا ہوا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کو کسی کو میرے کٹ کو سائز کا اندازہ نہ ہو تو پردے کے جی بھی ایک قسم ہے سائز کا بھی تر اندازہ نہ ہو اور کیا جی تو بھی اور شہر گم جا کر پہنچ گئی اور زخم میں جو یہ چٹائی جلا کر خون نہیں رکتا تھا چٹائی جلا کر اس کی رات بڑھی گئی تو یہ والے میں سات بار دیں جلائی ہے رات کی انہوں نے بھری ہے یاد ہے کسی کو یہ جگہ کی؟ سارے ہماری طرف پرانے متعلق والے یہ حضرت مطالعہ بن اگر چلائی چٹائی اور میرے بھائی وہ ذات جس کے لیے فرمایا کہ عمار نہ کہ اللہ رحمت صلی اللہ عالمی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جانوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے کون کیا دان شہید ہو رہے ہیں خون بہ رہا ہے اور بدن کی سکت ختم ہو رہی ہے اور زمین پر گر رہے ہیں اور پیڑ پر پتھر باندھ رہے ہیں اور تو اور میں کس باغ کی بولی ہے کہ ہم جو ہے یعنی کہیں کہ ہمارے لیے تو عید عشرت ہی ہو اور مزے اور راہتے ہی ہوں کسی چیز کا اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھ جو ہمیں دے دیا ہے شکر ہے اس کا رحم ہے اس کا اس کام کسی قابل نہیں کوئی چیز دی جائے بلخ کی بادشاہ کو چھوڑ کر جس وقت ابراہیم رعظم رحمۃ اللہ علیہ مسافر ہو کر مکم کر جا کر ٹھہرے اور ہفتے میں ایک جو لکڑیاں کاٹ کر اور بیچ کر ہفتے کی روٹیاں خریدتے تھے اور سارا کوئی ایسے آدمی کے مرید بھی کوئی نہیں ہو سکتا دو چار آدمی ہوتے ہیں ساری زندگی دو چار آدمی ہی قریب ہوتے ہیں اور وہی تربیت لے سکتے ہیں معیار ہی اتنا ہوتا ہے شہرات مردین کہتے ہیں سر سردی تھی اور ہوا چل رہی تھی اور ہم جب جاگے تو دیکھا کہ دروازہ پکڑے ہوئے کھڑے تھے سب نے پوچھا آپ کیا کرتے رہے تم نے فرمایا آواز تعلق چل رہی تھی اور دروازہ کھول رہی تھی اور ٹھنڈی آواز رہی تمہاری نیند میں خرل پک رہا تھا تو میں دروازہ پکڑ کر ساری رات کھڑا رہا تاکہ تم آرام سے سو آدر صاحب نے ہی بنے ہیں ہماری مٹھی جاتی ہوتی ہو رہی ہو اور ہم پر دو چار رویاں کبل ڈالے ہوئے ہوں اور مرید صاحبان جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور وہ ٹھنڈی آواز پھانک رہے ہوں خیر یہ ایک بات تو ہو گئی اگلی بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات امت مسلمہ عالمی سطح پر پھٹ رہی ہے اور پریشان ہے مسائل میں گری ہوئی ہے اور مصیبتوں میں جکڑی ہوئی ہے اور جو صحیح ذہن ہے وہ خوش رہا ہے کہ کی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور جو فاصل گینا وہ کہہ رہا ہے مسلمان ہی ایسا ہے اس کا یہ حال ہو رہا ہے اور گندا گنج ہے وہ کہہ رہا ہے نورد اللہ اسلام اور کوئی کوئی شیز نہیں ہے اور نورد اللہ خداطل کی اصلی نہیں ہے ورنہ مسلمان کا یہ حال نہ ہو اور اس بات پر غور کر رہے ہیں اور کہہ رہے قبر والے غلبے میں ہیں معاشی آسودگی میں ہیں اور دنیا کی سہولتوں کو الف اٹھا رہے ہیں اور مسلمان ان کے آگے سے ہو رہا ہے اور یہ جو ہے پریشانیوں میں افلاح ہے مسائل میں جکڑا ہوا ہے اور برا اس کا حال ہے تو اس سوال کا کیا جواب ہے میں ایک نظیفہ انہیں سناؤں گاؤں میں جب ہوتے تھے سب سردی ہوتی تھی تو آگ جلا کر بیٹھتے تھے آج آ رہی ہے آگ جلا کر بیٹھتے بڑے بوڑھے جو تھے وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے جیسے آج تب سب کو لے کر فاشی کے ڈبے کے آگے بیٹھتا ہے چھ زمانے میں بڑے بڑے بیٹھتے تھے کہانیاں سناتے تھے اور ہر کہانی کا ایک نتیجہ ہوا کرتا تھا تو بچے کو تو سمجھ نہیں آتی ہے نا کہانی اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے پھر جب بڑا ہوتا ہے تو کہانی کو سول کر نتائج اصد کرتا ہے گرستان شادی جی بچپن میں پڑھایا کرتے تھے بچوں نے پڑھائی تھی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی لیکن وہ حفظ گاہ کرائی تھی ہم سے اس کا اشار کی کہانیاں ساری آنی اور ایسے ہی کریمہ اور یہ پڑھایا کرتے تھے پنج گنج میں آنی والے کریمہ ہوتا تھا تو کریما نامی حق اور پدری کیا, کیا چیزیں پانچ چیزیں ہوتی تھیں اور شاید یاد کراتے تھے سمجھ کچھ نہیں آتی تھی کریما میں بخشا برہ لما کیا مندر کچھ یاد کرائی ہوتی کیونکہ یہ تو ایک ہولی قرآن تھی وزڈ آف ایس کے اشار اطار فریدین اطار کا پنو ہے یہ پہلی کتاب کیا ہے جی, میں نے کیا مان دیا کریمہ کریمہ جو ہے یہ فرید الدین کی کتاب اقبال نے کہا مال سے سنا یو اطار آمدین میں جو دانش والے مشرق تم سمجھتے ہو میں سنائیو اطار کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں ماز سنائی اور اتار آم. آم. جیب تو سمجھ یاد ہو جاتے تھے سب آپ کی, کی سمجھ اب آ رہی ہے کیا نے تو یہ کہانیوں بڑے بڑے سناتے تھے ہم سننے ہوتے تھے بڑا مزہ آتا تھا اس میں گرم ہو جاتے بدن سو جاتے تھے تو ہماری وہ بچوں کو خوف بھی ایک چیز ہے زندگی میں جو آدمی کے پاس ہونی چاہیے شوق بھی ہونا چاہیے خوف بھی ہونا چاہیے یہ تو بڑے بڑے دار ہیں انسان کے باطن میں جن پر اس کی زندگی گہری گلتی ہے تو ایک بڑے بوڑھوں کا یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ایسا خوف دلائیں کہ بڑے بوڑھوں کی اجازت اور رہنمائی اور ساتھ کے بغیر باہر نہ نکلا کریں دن کو اور رات کو کیونکہ بڑی کباس سے سیکھ لیتا ہے بچہ اس وقت دوپہر گرم ہو اور اندھیرا چھا رہا ہو اور تیرا بچہ گھر کو نہیں آیا تو یہ چہرہ بچا نہیں رہا یہ بات سمجھ لے اس بات کو اب یہ چہرہ نہیں ہے یہ شیطان کا ہے ماضیت کا ہے تو اس علاقے کے جو خوف کے کہانیاں تھیں اس کا جو ایک تھا اسے کیا کہتے ہیں کہانی میں کردار کہتے ہیں نا کردار کا کو شڑل کہتے تھے شڑل ہزارے کی اس میں کہ شڑل ایک بلا ہے جو رات کو نکلتی جی. جی. تھی تو, تو جائے گا برغی کر رہی ہو آ گیا پھر وہ گیڈا بن جائے گی پھر وہ گھوڑا بن جائے گی آگے تو, تو ہمیں سنا رہے تھے کہ آگ دلی بیٹھے بیٹھے تھے جی گاؤں کے لوگ اتنے بلا آ گئی بلا کیا سی کی جو وجود بھی نہیں تھا لیکن کہ بلا آ گیا سب ڈر گیا جی اچھا جی بلا آ گئی پھر کیا ہو گیا جی سن رہے ہیں جب بلا آ گئی تو گھر والوں نے سوچا کہ بلا سے جان کیسے چھڑائیں کہ یہ بلا جو ہے یہ نکال نکلیں اتارا کرتی ہے بلا نکال ہوتی ہے کیسرا ہوا وہ بڑے میاں جو تھے ان کو خارش ہوئی تو انہوں نے جلدی یاد کی لکڑی اٹھائی جلدی یاد کی لکڑی کو کیا کہتے ہیں پچھتے مجھے کہتے ہیں پچا کرنا بھائی کہنا کہاں سے ابرمان بابا جرکا گئے مشال دیکھنا مشاغ مشال نہ ہو گیا آگے تو سب ہے جلنے میں لکڑی آگے جل نہیں ہو پیچھے سے بھی جل ہی نہ ہو صرف ہے تو پیسے میں کہتے ہیں جی اردو میں کیا کہتے ہیں جی بدلاک صاحب پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی نہیں یاد ہے جی بدلاگ صاحب تو پشاوری ہو گیا پنجابی اٹھایا تو جی. <laughs> وہ جلنے میں لکڑی ہو اٹھائی بڑے بیاں نے ان کی جو طرف جل نہیں رہی تھی اسے اپنی پیٹ اسے خارج کرنے لگ گئے تو بلار دیکھا بلان نے کب اتار دی تھی اس نے جو اٹھائی تو اسے جلنے والی طرف سے اپنی پیٹھ کو اس نے خارج کی وہی کروڑ والی خارج جب اس نے کی تو دادی صاحب نے کہا ان پر تو کھیتنے بال بلا پر ہم نے کہا جیسے بال سے ہم نے کہا جی ہاں بال پیٹ پر بالوں میں لگی گئی جب بالوں میں آگ لگ گئی تو دوڑ رہی تھی اور جل رہی تھی تو اس کسی سمجھدار آدمی نے گھسا بھائی دا چا اکڑا داچا اکڑا تو کہا یہ کس نے کیا تو بلانا جواب میں, جواب میں جواب میں کہا دا ما پخ پلا یہ میں خود میں نے چا اکڑا تو دا ما پخ تو آگے سمجھدار نے کہا جل گا بلا جب نے خود اس کو کیا ہے تو دوسرا جگہ لانا چاہے سمت نے اپنے پیر پر خود کو لڑا مارا ہے اس نے خود اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچایا ہے جس جگہ پر پہنچ کر اس کے ساتھ یہ ہونا تھا آدمی کارخانہ لگاتا ہے اس کے لیے آدمی کا شوق ہوتا ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں زندگی میں میرے دن قریب ہو گئے ہیں اب ایک کارخانہ ہو کہ میرا بیٹا آرام سے پنکھے کے نیچے آسوڈہ کرسی پر بیٹھے اس کی دیکھ بھال کرے اور کمائی کرے یہ کارخانہ لگ جاتا ہے بیٹے کو بٹھاتا ہے ایک دن مزدوروں کو مارا کیونکہ خان ذرا بے وقوف بھی خان بے وقوف دوشی ہوئی ایماندار کا خان کا بیٹا یہ بےوقوف بڑا ہوا ہوتا ہے اگر تو ہوتی نہیں اس نے مزدوروں کی پٹائی کی جن جو دن جو باہر لٹانے والا گاہوں کو اس کے ساتھ تیسرا دن جو ہے تماشے بجلی جانے کے لیے اس نے پانچ دس ہزار روپئے نکال لیے تو آتا ہے روزانہ سمجھاتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں اس کو پھر جو ہے تو اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ کام تو بند ہو جائے گا اور کارخانہ ختم ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے بیٹا آپ کل جائزہ فلان جگہ چلے جائیں فلان جگہ چلے جائیں دو تین دن کے بعد جب بیٹا آتا ہے تو کرسی پر منیجر بیٹھا ہوئے ہوتا ہے تو بیٹے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کارخانے کی کرسی سے معزول ہو گیا اب ابا جان نے مرد بٹھا دیا ہے گئے تھے تو کارخانے کا کام چلانا ہے منصب امامت میں لکھا شاہ میل رحمت اللہ علیہ نے کہ اس وقت صالحین ہی آگے آ کر حکومت نہیں لیں گے تو اللہ نے تو اپنی مخلوق کا کام چلانا ہے حفاظت فاجر بد کردار بد بدکماش لوگ آگے آ کر لیں گے سعودی عرب میں ہم تھے تو عرب شہر کو کھا کرتے تھے کہ ہندو نوکر رکھا کرو ہندو اور یہ رکھا کرو یہ فلپائن وغیرہ والے کیوں کیوں کہ پاکستانی کو رکھو گے پانچ دفعہ تو نماز ہو جائے اور دو دفعہ بھی ہو جائے اور کام کس بات کرے گا باشاء اللہ بڑی ضرور سکون ان کو نصیب ہوئی تو جرمنی کے کارخانوں میں ہمارا تبدیل وغیرہ لگائے ہوئے حضرات جو تھے مزدور انہوں نے زور کی نماز کا مطالبہ کیا ان سے تو کارخانہ داروں نے کہا کہ بھائی ہمارے ہانٹو اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے آٹھ گھنٹے کام ہے آپ کا اور دس سال گیارہ سال بارہ بریک ہے مثلا اور اس نماز کا وقت نہیں آتا اور باقی جب تم مشین سانٹ نہیں سکتا تو کارخانے کو کا اصول نہیں ہے یا نوکری چھوڑ یاد ہے ایسا نماز پڑھیں تو سوچتے سوچتے یاد اللہ کیا کرے ہم لوگ چھوڑے ہیں تو کھائیں کیا نہ چھوڑے نماز نہیں پڑ رہے ہم کیا کریں تو کریں نے کہا کہ ایک میدان ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمیں آٹھ گھنٹوں کے پرائیویٹ مقرر کریں ہمارے ساتھ اگر وہ پروڈکٹ ہم آپ کو دے دیں تو پھر ہمیں نماز پڑھ کر وہ پروڈکٹ ہم آپ کو دے دیں تو ہمیں اجازت ہے تو دو سرمایہ دار لوگ خاندان لوگوں نے کہا ہاں جا پھر اجازت ہے نے کہا سر تو اس وقت اڑ کر وزو کر کے نماز پڑھ کے جب کام کیا تو جو مقبر وقت تھا اس سے پہلے وہ پروڈکٹ انہوں نے دے دی اور کام کا معیار اچھا تھا تو یہ لوگ بار بار میرے سر پہ تاجیق کرتے ہیں ان کا تاجیف کرو تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہٹے ہیں بیس منٹ کے لیے اور ان میں جو ہے تو ہاتھ منہ دھوئیں پیر دھوئے اس میں یہ فریش ہو گئے ان کے سارے احساس کے ملٹ ہوئے ہیں اور جو انہوں نے پریکٹس کی ہے اس میں ان کو ایک باتن میں سکون حاصل ہوا ہے جس کے نظریے میں ان کی ایفیشنسی جو امپرو ہوئی ہے ان کی کارکردگی میں اضافہ ہوا ہے تو لہذا انہوں نے کام بھی زیادہ کیا اور کام کا معیار اچھا تھا چلیں دوسرا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں جان دیدہ میں تکلیف بانی صاحب نے لکھا ہے ان کو فار کے اور یورپیوں کے مغربی ممالک کے ظلم کی داستان میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ انڈونیشیا اور ملیشیا وغیرہ علاقوں سے مسلمانوں کو ایک گرفتار کر کے وہ مسلمان علما طلباء جو ان کے خلاف طریقے چلاتے رہے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہ کیپ ٹاؤن لے گئے جنوبی افریقہ تاکہ اتنے دوروں کو نہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہو اور نہ ان کا کوئی ساتھ دینے والا اور وہاں ان سے جو ہے تو کام کراتے تھے غلاموں والا مزدوریاں کرا رہے ہیں ان سے اور نمال پڑھنے کی اجازت نہیں تھی تبانی صاحب لکھا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے وہ پہاڑی دکھائی کہ جب یہ رات کو آتے تھے واپس اور یہ بیٹھے ہوتے کہ ہمارے یہ جو ہیں یہ سو جائیں کہ سو جاتے تھے تو اس پہاڑی پر آ کر اپنی سانس نمازیں پوری کرتے تھے پر پر نے حملہ کر دیا یہ ڈچ تھے انگریزوں نے حملہ کر دیا تو ان کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ ایسے لوگ ہو کہ جو آگے ایسے لڑیں جان توڑ کر کہ جان اپنی لڑا دیں تو اس کے لیے انہوں نے ان غلاموں کا انتخاب کیا تو انہوں نے کہا گمار کے لڑیں گے ایک شرط پر کیا مسجد بنانے کی اور نماز پڑھنے کی اجازت ہوئی جی. بہت ہوگی آگے بڑھ کر لڑے ہیں اور دشمن کو بگایا انہوں نے اور نماز کو مسجد کی اجازت دیا تو تکن صاحب نے لکھا ہے کہ وہ مسجد جو ان لوگوں نے بنائی ہے پتنی کوئی ڈیڑھ سو سال پرانی ہے کہ وہ اب بھی اپنی اس کی حالت میں ہے ان کو جب آدمی جاتا ہے تو اس کی جدا ہی انوارات سر بات کیا کہہ رہے تھے دو واقعات سے پہلے جی, جی, جی, جی, جی مسلمانوں کی حالت خراب ہو رہی ہے جی بلا والی کہانی تھی نا اور جی جی ہاں جلد افراد دو واقعات کیسے آ گئے تھے جس جسمانی صاحب بتا پہلا کون تھا جرمن کیوں نا جرمن جرمن کا یہ کیسے آ یہ تھے جیسے پہلے کوئی نکتہ تھا نکتے کو جوڑے نا تاکہ آگے بڑھے جی یہ ہاں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ کر ایک کو لے لیں گے ہاں کہا ہندو نوکر رکھو جی اس لیے کہ کبھی یہ منوازیں پڑیں گے کبھی کہاں جائیں گے کبھی کہاں جائیں گے سارے ساری باتیں ہو گئی اب بات جو کہنی ہے اس کے زمان میں کہنی ہے کہ دا چاہا ببلا اس میں یہ بات کہنی ہے خود اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی بات بر بہرس رو گئی قبل کی تری میں جو فساد ظاہر ہوا انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے کیے کا مزہ چکھائے ہو سکتا ہے کہ مڑ جائیں اللہ کی طرف رجوع کر لیں اللہ کی طرف تو بطائب ہو جائیں اس छोड़ سے اس کو چھوڑ دیں اور نئی کوشت کر لیں اور یہ ایسا ہے کہ تو زمین سے چل پر کر کر دے تو جو اس کی مثالیں اس کے اس کے آثار یہ ملیں گے زمین میں کہ بات ہو کر رہتی ہے کبھی یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ مسلمان کے ختم ہونے سے اسلام ختم ہو گیا ہو اس بات کو یاد رکھنے یہ کبھی بات نہیں ہوئی ہے کہ مسلمان ختم ہوا تو اسلام ختم ہو گیا ہو ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ اسلام ختم ہوا تو مسلمان ختم ہوا ہے ہمیں تو خود نہیں پڑھا ہمارے آزم صاحب اللہ علیہ پروفیسر ہیڈی کی تاریخ کا حوالہ دیا کرتے تھے انگریزی کی تاریخ ہے اس کی یا یا خان کے دور میں پاکستان پر بند ہو گئی تھی کیونکہ اس میں شیعوں کے بارے میں حکائش لکھے ہوئی تھے تو اسے بند کر دی پروفیسر تھی کی تاریخ پاکستان میں بین ہے کوس کو اس نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے کہ تتاروں نے آ کر دنیا اسلام کو رون ڈالا ہے اور بغداد کی حکومت عبدالخلاب ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجائی اور کسی کو بولنے کو نہیں چھوڑا ہے اس سے روکا ہی آگے جا کر تاج المگیر سے روکا ہے وہاں تک کوئی نہیں روک سکا اور آرٹی کا کوئی معاملہ ہے کہ اگر تجھے اس بات کا پتہ چلے کہ تاطاری شکست کھا گئے ہیں تو اس بات کو نہ ماننا چاہوں کہ یہ جھوٹ ہو گئی شکار کھاتے ہی نہیں کہ جی وقت ساری دنیا اسلام پر اچھائے ہیں قبضہ کیا ہے کہ پچاس سال تتاروں کو نہیں گزرے کہ مسلمان علماء مشائق نے ایسواشی قوم کا مسلمان بنا دیا کہ تو قبائلی زندگی گزار رہے تھے اب اس میں حکومت کا تھا نہیں حکومت بغداد تو اس وقت کی تو بردست منظم ایک حکومت تھی اور اس کا معاشر کا نظام ٹیکس وکرس کا نظام اس کے اخراجات کے تاری آ کر کے بغداد میں کیونکہ حکومت صرف اقتدار لینا تو نہیں ہوتا ہے اقدار لینے کے بعد امن و امان پہلی بات امن و امان کو بحال کرنا ہوتا ہے کیونکہ طالبان سے کہا تھا کہ سب سے پہلے امن و امان کو بحال کرنا تو انہوں نے تین مہینے بحال کیا مثالی خلافت راجدہ کا عرص نظر آنے لگا حکومت اپن ومان کو بحال کرے اپنے امان کو بحال کرنے کے بعد دوسرے قدم پر معاشی شد دے تھی اپنے لوگوں کو اور تیسرے قدم پر قانون کا نفاذ ہو قانون سختی کے ساتھ نافذ کیا جائے قانون کے ملداری ہو تو ایسی منظم اپنی وسیع حکومت کو تاتالی جلانے سے آج ہو رہے تھے اور جب پبلک میں بےطبینانی پیدا ہو جائے تو فرماروا چند سو فرماروا حکومت تو نہیں کر سکتے تم نے پوچھے کیا کریں تو نے کہا ان کا ماہر معیشت جو ہے وہ مولانا دلالدین صاحب ہے اور قدر سے بچے ہوئے کو ڈھونڈ کر نکالو تو تمہیں اس کو درست کر کے دے گا تو مولانا جلال عظیم صاحب کو مشیر مالیات انہوں نے رکھا وزیر مالیات رکھا اور انہوں نے شکر کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع اٹھا گیا اگر ان میں کام کریں گے اور امیر توزل رحمۃ اللہ علیہ نے پبلک میں عوام میں سب میں چل پھر کر تبلیغ کا کام کیا اور پچاس سال نہیں گزرے تھے تاتاروں کے کہ ان دو بزرگوں کی کوشش سے ہلکا تو گوش اسلام ہوئے پروفیسر ایڈی نیسے کا تاریخی جملہ رکھا ہے اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں اس لیے غریب غریب اس کا مفہوم ہے ایٹ دس موومنٹ مسلم ناٹ saved اسلام رادر اسلام ہے saved مسلم کہ یہ وہ مقام ہے جو اس مقام پر پہنچ کر مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا ہے اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے وہ تاطاری جو اسلام کی ایند سے ایند بجا رہے تھے پچاس سال میں علماء و شائق اور علماء نے ان کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کا خادم بنا دیا اور ان تاطاروں کی ایک شاپ کو ترخان تیموری کہتے ہیں جو مغل ہیں جہاں وہ یہاں بڑے ہیں تو انہوں نے تین سو سال اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہے اورنگ زیب عالم رحمتہ اللہ علیہ اللہ کا بھاری اونچے درجے کے ولی پیدا ہوئے ہیں پچاس سال شریعت نافذ رکھی ہے اور اسی اسی کے کی وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں ہسٹری آف انڈیا ہے ہندو کے لکھی ہوئی ہے اس سفا میں نے پڑھا ہے انگریزی کا اس لکھا ہے کہ اتنا متاثر تھا کہ دربار میں داخل ہونے والا آدمی پاجامہ ٹکڑوں سے نیچے نہیں رکھ سکتا تھا اور گاڑی اگر اس کی چار عمر سے کم ہوتی ہے تو اس کو دربار سے نکال دیا جاتا تھا طالبان <متحدث> گزرتے رہے ہیں تاریخ انسانیت میں موقع موقع، طالبان آتے رہے ایسا نہیں ہوا یہ مت بائیں نہیں ہے کہ تین سال بعد ختم ہو گئی تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے جس میں طالبان آتے رہے ہیں لکھتا ہے کہ افریقہ کا حال تباہ برباد ہو گیا بعد سے یوسف بن تاشین اٹھا مرابطین کی تاریخ ان کی تصویر سلسلہ ہے مرابطین ان کو کہتے ہیں گئے ہم گئے یوسف بن تاشین کہاں تو زمین پر بیٹھا ہوا اپنی تلوار کو پک کر اس کو صاف کر رہا تھا نمدے پر بیٹھا ہوا جو گھوڑے سے اوپر سے اتارا ہوا کچن کو نمدا گھوڑے کی پیڑ پر رکھ کر وہ سر بیٹھ کر چلا پھرا ہے اور فارغ ہونے کے بعد گھوڑا آرام کر رہا ہے نمدا بٹھا کر بیٹھا ہوا ہے محان اللہ تو خیر اسلام پہلے ختم ہوتا ہے پھر مسلمان ختم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان ختم ہو جائے پھر اسلام ختم ہوتا ہے تو اور میں کسی بات کی بولی نہیں ہے کیا میری اور تیری اسلام کو ضرورت ہے یا ہم کوئی بڑی شخصیت بن گئے ہیں وہ غالبا ان کے کا شہر, شہر تھا رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہوتا منت بنے کی خدمت سلطان نہیں بنی یہ احسان مان کہ بادشاہ نے خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے اس کا احسان مان صحیح کہ کئی اور آدمی ہیں جو خدمت کے لیے جا سکتے ہیں تجھے لے لیا ہے تو یہ ہمارے بخلدار کو زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارا فکر میں کسی دوست کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ اس کو تنگ نہیں کیا کر ناگر کرا کہ یہ بات ہوئی ہے ہمارے ساتھین سے کہا کہ اس سے بہت زیادہ مختصر نہ ہونا اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہمارے بارے میں نہ ہونا یہ کیوں جی؟ بہت بڑا اعزاز ہوا ہے آپ کا نام لیا ہے کہا ہے کہ اس کو تنگ نہ کرو تو میرے بھائی جب خیر چیز آمان کی سامان کی حفاظت ہوتی ہے اس کے لیے کتا رکھ دیا جاتا ہے کتے کو پہچاننے کے لیے اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں اس کو روٹی کا ٹکڑا بھی ڈال دیتے ہیں اور مالک اس کا نام بھی لیا کرتا ہے اس کو بلاتا بھی ہے کتوں میں لا جائے بھی کرتا ہے پھر جب کام ختم ہو جاتا ہے کتے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہ اس کا نام ہوتا ہے نہ کچھ پوچھتا ہے وہ کتا ہی رہ جاتا ہے بس برخدا یہ بس ایسی بات تو اس بات کا احسان مانگ تجھے بادشاہ نے خدمت پر رکھا ہے بھارا. خیر اس وقت زخری علیہ السلام پر آرا چل رہا تھا بدن کا ٹکڑے کیا جا رہا تھا ہوا تھا آف کر لیے گا کر لی تو اس فائر سے نام نکال دیا جائے گا یہ کہتے ہیں کہ جو مہراج زخری علیہ السلام کا مہراج آرے کے نیچے حاصل ہوا ہے کا میراج مچھلی کے, کے پیڈ میں ہوا ہے یہ تکلیف کی ایک تھوڑی سی کیفیت ہوتی ہے وقت ہوتا ہے اس کے بعد حمل کی حالات انوارات کھولے جاتے ہیں شیرپڑا بولان صاحب مطلب کہ اوش... کو اف نہ کر کو سی عشق بل لگی نہیں پہلا بلتا مزرا بھول گیا <تصفح> زخم زخم کھا کے جی زخم بخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی اور اگلا کیسے آ کر لبوں کو سی عشق دل لگی نہیں زخم زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آ کر لبوں کو سی ایش دل لگی نہیں. آئے میرے بھائی جو مزے اس میں ہے کسی چیز میں نہیں سمان اللہ بعد سے پہلے کیا تھی یہ کاتاروں کا تو مکمل ہوا نا اور کیا تھی آخار <coughs> کا تو اس کا ہو گیا جی خیر اب جو بات کہ نہیں اگلی وہ یہ ہے کہ دین کو وجود میں لانا ہے اپنی زندگی میں کہ جی عام طور پر لوگ کہتے رہا کہ فلاح آدمی نے غلطی کی جی مجاہدین کو پیچھے بلا لیے فلاح آدمی نے غلطی کی فلاح آدمی نے غلطی نہیں کی ساری قوم نے غلطی کی اور hmm. ساری قوم غلطی قوم میں فہم نہیں ہے دین کا آج ہمارے پروفیسر صاحب سے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ پچاس سال پہلے تو اس جہاد فرض ہوئے کشمیر کے سلسلے میں اور اگر تیرے پانچ کی آج قوت ہو تو پر تیرے کوئی فرض ہے لیکن ان کو لوگوں کو چھڑا جو بیج ہو رہے ہیں اور تو کے جا کے بیر اللہ کی مدد تیرے قدم چومنے کو آئے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ وعدہ ہے آپ آپ ظلم کر لے اور تو ظلم کا استحصال کرنے کے آگے بڑھے اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہو اور یہ رلطیاں کیوں کر رہے ہیں رلطیاں اس لیے کر رہے ہیں کہ دین کا فیم نہیں ہے دین کا فیم نہیں ہے اور دن کا فیم کیوں نہیں ہے کہ دین کو نہ پڑھا گیا ہے نہ سنا گیا ہے نہ اس کے سامنے آیا ہے تو کیسے دن کو سمجھا دیں اس افغانستان کی ایک بغاوت کو فروخت کرنے کے لیے اورنگیب علی بیر رحمۃ اللہ علیہ آیا ہے میدان جنگ میں جمال کی نماز کھڑی کی ہے امام آگے جانے کے لئے اس کو گولی لگی ہے وہ شہید ہوا ہے تو دوسرا آدمی مسلح پہ آیا ہے اس کو گولی لگی ہے وہ شہید ہوا ہے ایک امام شہید ہوا دوسرا امام شہید ہوا بندوق کب جاد ہوئی ہے بارود اور بندوق بابر جس وقت آیا ہے تو بارودی بندوق لے کر آیا ہے ان کے گھا پانی پت کے میدان میں ہوئی ہے سکھوں راجپوتوں سے لڑائی ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے ایک ابراہیم لدی سے ہوئی ہے اور دوسری جو ہے تو ان سے ہوئی ہے راجپوتوں سے ہوئی ہے بدو ضلع سے ایک آدمی شہید ہوا دوسرا نام شہید ہوا تیسرے نمبر پر جماعت اور امامت کرانے کے لیے مسلح پر خود اور انگزید بالمگیر آگے ہوا ہے اس درجے کے یقین و لازمی تھا تو جب وہ خود مسلح پر آیا ہے تو باغی مسلمان تھے انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں آپ اس سے عام نہیں لڑتے بھائی اور دوستو اس کے لیے پہلے والے میں دین کا علم عام کیا جائے گا یزو والی آیاسی والا تقاضا جو ہے وہ پورا کیا جائے گا پہلا فریضہ جو ہم یاد ہیں مسلاس نام کا ہوتا ہے وہ دین کا علم پھیلانا ہوتا ہے علم پھیلانے کے تین طریقے بندے کو سمجھ میں آتے ہیں ایگز دارالعلوموں کی شکل میں پختہ پکا علم تفسیر عدیس اور فتوا اور یہ فہم پیدا کرنا ہوگا اس کے لئے کہا گیا کہ لولا لفلا والی آیت میں لے تفقین والی جو آیت ہے سارے نہ نکلیں کوئی لوگ جگہ پر باقی رہیں اور وہ مجاہدہ کوشش کر کے دین کا پورا فین پیدا کریں کہ جب یہ لڑنے والے اور اللہ کے سب میں نکلنے والے جب واپس آئیں گے تو ان کو پھر یہ سمجھا سکیں گے تو آج تو یہ ادارے آباد تفقروں پہ دین دین کی گہری سمجھ دورہ عدیث دورہ تفصیل کی شکل میں پیدا کی جائے علماء پیدا کیے جائیں ایک یہ ادارہ کام کرے گا جم کر اور دوسرا جو ہے تو اوام الناس جو پڑھ لکھ سکتے ہیں ان تک موٹا موٹا دین جو ہے لٹریچر کے ذریعے پہنچایا جائے گا یہ جو تصیب و تعلیم جو ہے یہ دین کا ایک عام شعبہ ہے کہ وہ آدمی جو سمجھ سکتے ہیں کچھ جس زبان میں بھی ہوا ہے ہندی ہو گجراتی ہو تامل ہو اردو ہو پنجابی ہو سنسکرت ہو اس میں ان کو کتابیں مہیا کی جائیں کتاب ہلاک ہو کر ہمارا مرکز بن گیا کتاب ہم ساتھی کو بن گئی عام لوگوں میں اس کے کئی آدمیوں سے میں ملتا ہوں پرویز کی کتاب میں رکھی ہوئے اور ارے نسو نسوخرے لوگوں کی کتاب میں رکھی ہوئے جی آپ نے یہ کیوں رکھی ہے جی اور جی فلانا آدمی مفت دے کر چلا گیا تھا میرے بھائی اگر زہر مفت مل رہا ہو تو بجائے آئس کریم کھا کا زہر لے کر کھائے گا یا پیسے دے کر آئس کریم لے کر کھائے گا بھاؤ جی بتائیں گی عثمان سے کدھر عثمان دیا کدھر کدھر ہاں تو آئس کریم کھائے گا کہ زہر کھائے گا مفت آئس کریم کھائے گا پیسے وہ یا چھوٹے چھوٹے بچے وہ اس کا دھواں نہیں دیتے دھواں استن کا دھواں لوگوں کو دے رہے تھے تو میرے مجھے کیا بات نے کہا کہ پد کا دھواں دے دے جو تین روپے دوڑ کر آئس کریم کھا لیتے ہیں پھر پد کا دھواں دیتے دیتے آٹھ روپے دوڑ دو دو کر بوتل دو پی لیتے ہیں پھر جب بھوک لگتی ہے تو گھر کو چلے جاتے ہیں تو مفت اگر زہر بن ہے تو لے کر بھی کھاتے ہیں اللہ کی شام آنکھ میں اجتماع کر رہے تھے ہم اور اجتماع کارج میں کرنا تھا تو ہمیں یہاں سے بےجا پشاور ہے کہ وہاں جا کر پرنسپل صاحب سے اور لوگوں سے ملو اور وہاں فضا بناؤ ہم جو پہنچے تو ہم سے پہلے ایک باطل ضریعی تحریک والا آدمی سے مل کر اس کو بریفنگ دے کر اس کو کتابیں حوالے کر کے اٹھ رہا تو ان کا ان کا مشورہ ہوا تھا کہ پرنسپل صاحب ان کا اجتماع کرا رہا ہے تو آ سے گیا تو اس سے پہلے ملے سے اس سے بات کریں سو جب اٹھا ہمارے بردن کے تھوڑا بات باقی لوگوں کو میں نے پیش کیا سب کو زوردار سب نے دعوت بس ہلا جی ہل کر رہا ہوں سر اس ایسے وہ جنوبی افریقہ میں بیان کر رہا تھا ہمارے مولی صاحب چلے گئے امین صاحب امین صاحب کے اور گئے اچھا جی تو بیان ہے میں نے کہا کہ مفتی کی اللہ کے وہ یہ شاہی نہیں کہ ہم نے اپنی انگریزی میں اردو کا براہ راست سب جمع کیا پتنی ماحول میں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سب بڑے کاش ہوگے ہو گئے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا مفتی کے کی فیط اللہ صاحب نے امن کے ساتھ احسان نہیں کیا ہے امر کو کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تو سارا مجمع جو تھا علماء اکرام بیٹھے ہوئے فاضلین جو بندوں سے بیٹھے ہوئے بڑے چکرے ہوئے کہا کیا بات کہہ رہا ہے مفتی صاحب جو بند کے سلسلے میں جو بند کے سلسلے کے جو مفتیوں کا سلسلہ ہے اس کو اس کو لیڈ کون کر رہا ہے مفتی کی اللہ صاحب فتوا میں جو بند کی تاریخ میں جو آدمی آئے ہیں اس میں سب سے بھاری قدم جو ہے مفتی کے فاط اللہ صاحب کا اور مولانا تھا عالمی صاحب کے قدم ان کے برابر چل رہا ہے الحمد اللہ میں گا مفتی کے فاط اللہ صاحب نے امت پر بہت زیادتی کی تو علماء بڑے ہوشیار سے کھانو گے میں کہ اس میں جو تعلیم السلام لکھی ہے اس کے بعد کوئی اردو رازنی کہہ رہا کہ مجھے دین اسلام کے نسلوں کا پتہ نہیں ہے سبگر جو تمام ہو گئی اور یہ دارالوم جو فتو فتوی کا غور جو کرواتے ہیں تو فتو والوں کو تعلیم الاسلام اور بچی زور پڑھنا ہوتا ہے تو ایسے میں نے بھیا کر رہا تھا میں نے کہا تعلیم الاسلام پڑھنی ہوگی تو ایک عورت نے کہا کہ وہی تعلیم الاسلام جو اسکول میں پڑھا کرتے تھے میں کہا وہی تعلیم الاسلام جو اسکول پڑھا کرتے تھے وہ اتنی معمولی چیز نہیں کہ اسکول کے بچے پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس میں دین کے پھیلنے کا وامناس میں جو عربی کے مواخذ کے بعد تک نہیں پہنچ سکتے وہ جائے دارالاخلے کے تو ان کو یہ بات پہنچانی ہوگی تو ایسا طبقہ کہ جو کتاب پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا یا تو وہ کتاب کی زبان ہی نہیں آتی ہے اور یا وہ جو ہے تو کتاب پڑھنے کے لیے وقت اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس علم پہنچانے کے بندوبست کرنا ہوگا ہمارے ایک مزدور بزرگ آئے تو وہ جو کچھ افسر صاحب وغیرہ آئے ہوئے تھے سے ملنے کے سب کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے تو میں چلا گیا تم نے کہا کہ ان سب کی ایسی تیسی ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہا یا کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے اپنے بیٹوں کو دار لونوں اور داخل نے کیا کہ وہ لما بند تھے اور خواروں اس سلسلے میں بیٹھنے ہوئے کہ تقوا کی گہرائی سیکھتے تو میں کو کہہ رہا ہوں کہ موبائل اسپائڈ کے ساتھ تو پھرا کرو نا موبائل اسکواڈ کے ساتھ تو پھرا کرو نا پوچھنے کا موبائل اسپاڈ کسے کہتے ہیں میں نے تو یہاں میں تبلیغ والا ہوں کہا ان کے ساتھ پورا کرو آپ کیا سمجھا کہ چلتا پھرتے اس امت بچاری کو دیر کی بات دینے کا اور دیر کی بات پہنچانے کا بندوبست کر تو جب تک معلومات میں بات نہیں آئے گی تو کا کیسا دروازہ کھولے گا تجربے یتنو والی مایاتی جو ہے یہ پہلا فریضان دیال ہے مسرات اسلام نے یتنو علیہ مایاتی پر جو ہے بس کر دیے جائے گا اور کوئی آدمی کھڑا جائے کے پرائمری تعلیم تو بہت عام ہے پرائ تعلیم کے بغیر کوئی گاڑی نہیں چل سکتی ساری اور ملک نہیں بن سکتا زیادہ پرائمری تعلیم تو کمپلسری اور لازمی ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ مڈل ہائی اسکول اور یونیورسٹیاں کاروج اور پی ای ڈی اور ریسرچ کے ادارے یہ تو ایسی ہی فضول چیزیں ہیں ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان پر ایسے ہی خرچہ ہو رہا ہے تو میں ایک جگہ گیا تو ایک بڑے میاں سے انہوں نے کہا کہ بس بہت بہت, بہت کرو سب کو کہہ رہے تھے ہمیں اونچے اونچے مینار نہیں چاہیے کہ ذکر کر کیا ہوتا سب اونچے اونچے مینار بنے ہو تو ساتھیوں کا اعتراض جو میں نے کہا تھا کہ آپ ان کی بات سے خفا نہ ہوں ان کو اس بات کی فکر لگ گئی اس کو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات کو بھی سمجھیں کہ پرائمری بھی ہوتا ہے مڈل بھی ہوتا ہے ہائی بھی ہوتا ہے یونیورسٹی بھی ہوتی ہے پی ایچ بی تحقیقات بھی ہوتے ہیں یہ تو نیچے کے ناہن سے لے کر سر کے بال تک بدن کے سارے نظام ہیں کوئی آدمی کہ جی بال بہت ضروری ہے جی. کیوں ضروری ہے کہ فی الحال جب کا سر ٹکرایا تھا تو بال نہ ہوتے پھٹ ہو جاتا بالوں نے پھٹنے سے بچایا تھا جی تو بال بہت ضروری ہے دوسرے آدمی کہ ناخن بہت ضروری ہے جی میرا جب پیر ٹکرایا تو پتھر کو ناخن نے ڈھکیل دیا اور میرا اونٹا پھٹا نہیں ہے جی. ناخن بہت ضروری ہے جی اور دوسرے آدمی کہا ناخن تو بہت ضروری ہے اور میدہ ضروری نہیں ہے تو میدے کے بغیر جو تو وہ کھانا زمین ہوگا تو بدن کیسے بنے گا ٹٹی والی آن بھی ضروری ہے جسے ٹٹی باہر نکلے بدبو سے کوئی کھڑا نہ ہو سکے تو اگلا آدمی کہے گا کہ دل پہ یہ جب خون پنکھ نہ کرے تو کام نہیں کرتا ہے اور دماغ کی نشے ہر جگہ تک نہ پہنچے تو کام نہیں کرتا ہے الگ سے لے کر یہ تک دینی سارے ادارے وجود میں لانے ہوں گے سب دین وجود میں آئے گا پورا کا پورا کہا تز کیا کرتے ہیں کہ باطن سے کیبر حسر دالچ کینہ ریا خود کو نکالتے ہیں اور باطن میں تالک مالا توازو اخلاص محبت خرخائی بھرتے ہیں غزائل سے پاک کرنا تو اس لیے ہم آپ کو جو بلاتے ہیں ہمارا اپنا ادارہ اپنی دکان ہے جی ہر ایک میں اپنی دکان کی شہرت کرتا ہے ہماری اپنی دکان ہے جی. کہ وہ مقاماتِ مقامات وہ مقامات روحانیت جو سلاسل کے ساتھ سلاسل والوں کے ساتھ آ کر اور رہ کر اور ترتیب کو تیار کر کے مجاہدہ تیار کر کے حاصل کیے جاتے ہیں وہ حاصل نہ ہو تو باقی ادارے ان کے اندر رونق ان کے اندر جو ہے رونق نہیں پیدا ہوگی کمال اور گہرائی نہیں پیدا ہوگی خشکی رہے گی ہاں جی اساری بات کہا کرتے ہیں فلانا آج بھی لوگوں سے لڑتا ہے لوگوں کا تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے ان سے کہا کرتا کرتے اس کی تقریبیں بند کرا دو اور خلوت اس کو کرو اکیلا اس کو رکھو ذرا ذکر کار اسے کرواؤ اور ذرا دور در سارا غذائیں اس کو کھلاؤ تاکہ خشکی اس کی ختم ہو جائے جی دین جامعیت کو چاہتا ہے یہ خشکی نہیں ہے تو ہمارے خالد صاحب آئے مجھ سے گلہ کر رہے تھے کہ جی مریض کو کینسر ہو گیا ہمارے اور کو جائے میں شارٹ دینے کے لیے جا رہا تھا اور گز سے میں جو تو رہ گیا تھا اور واپس امیر صاحب نے خوب ڈانٹر کی اور گھر کہاں پھر رہے ہیں اس سے پہلے تو پوچھا نہیں کہ میرے نانے کی وجہ کیا ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ خشکی سے آپ خفا نہ ہوا کریں یہ خشکی بہت چرک طرح سے بہت بولنے سے ہو جاتی ہے آدمی اگر سوئی نہ گرے ذکر گار میں تنہائی میں نہ ہو تو اندر پھڑا تو تازگی نہیں آتی تو اللہ جیار قرآن کا بیان کرنے کا اپنا اسلوب ہے جنہوں کی رہنائیاں خوشنمایاں ہیں لیکن انہی کو نہیں بیان کرتا جا رہا دونوں دو کی اور لاٹیاں بھی آ جاتی ہیں اندیال ایسا کے پیارے پیارے قصے آ جاتے ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی ناظر مثالیں آ جاتی ہیں خوبصورت تلمات آ جاتے ہیں آیتوں کا ترنم, آ جاتا, آ, آیتوں کے ترنم آ, جاتا آ جاتا ہے اور ساری باتیں وغیرہ کہ ہیں ایسا جامع بیان بنتا ہے ایسا خوشگوار بنتا ہے کہ وہ عجیب و غریب ہے قرآن کا استجوال اور بد دبدبا اور مضامین اور حکمت و دان جیب و غریب آ مشرق و مغرب اس کا جواب نہیں لا سکتا کہ جن آدمیوں کو عمر زیادہ ہو جائے اور یہ مشرق و مغرب کے حکمت و دانائی اور فلسفہ کو پڑے ہوئے ہوں اور یہ مقرر ادبی ادب عدد تارے جو وجود میں آتے ہیں جن میں پلاٹ ہوتا ہے تھیم ہوتا ہے انفرنس ہوتا ہے ساری باتوں کو جو سمجھ جاتے ہیں نا ادب کو برے سمجھ رہے ہیں اور ادب کے ترنم کو رہن کو خوشنبائی کو سمجھ رہے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا ہے چل جائیے میں نے اگلی بات کہی تھی جو آجیں پڑی تھی جلد کا اور دل کا ذکر سے نرم پڑھنا بدن کا ذکر سے نرم پڑھنا اللہ تعالی کی محبت کو سے محسوس کرنا صاحب اتنا تیر لگ رہا ہے کہتے ہیں فست الکابا رب القعبا کی قسم میں کامیاب مزہ آ رہا ہے تیر لگنے کے شہید ہونے کے بعد مزہ آ رہا چیک کیسی ہوتے ہمارے کھلاوت اللہ کے بدل سے تیر نکالا جا رہا ہے ادر شیخ نے لکھا پتہ نہیں چل رہا ارے نوازی رحمتہ اللہ ذکر جاری کر رہے ہیں کھنڈر مکان میں تو ذکر کی بڑی فریلی آواز آ رہی ہے ساتھ سترا اس, اس, اس طرح کی آواز آ رہی ہے تو آدمی کو کہ دیکھوں جا کر کیا ہو رہا ہے اندر کیا دیکھا اس نے کہا وہ ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے جاری ذکر کر رہے ہیں اور پانچ ناپ سام کھڑا ہے تو جب ضرب لگاتے ہیں لا لا اللہ جو کرتے تو سام بھی اپنا اوپر سر اوپر چڑھاتے زمین کو مارتا ہے اس طرح وہ ساری مستی چھائی ہوئی ہے اور جاکر کو پتہ ہی چل لاکر کے پاس شام بھی آیا ہے اور کھڑا بھی ہوا ہے اور سر بھی مار رہا ہے تو یہ ایک باطنی کی ہلاؤتیں ہیں ایک مہک ہے باؤ رحمت اللہ نے کہا نا الفلا چمبے دی بوٹی مرشد من میں چھپائی ہو مرشد باؤ ہر دماغ اے بوٹی جس لائی ہو جسلائی شہر کسی کو یاد تھا اگر بوٹی خوشبو مچائی جہاں کلنگ پر آئی ہو واہ مرشد نیندے باہو اے بوٹی جس لائی ہو الف جائے تو نام اللہ جائے اور وہ تو چمپا چمپا کا جو پھول ہے اس کا پودا ہے جی چمپا کو کیا کہتے ہیں جی اردو میں رامبل کسے کہتے ہیں اہل چمپا جی اللہ جس کے پنجابی شراء کے کلام میں تو بہت نفاست ہے نا ہمارے رحمان بابا کلام آپ لوگوں کو آتا نہیں ہے اس کی نفاست تو اکیڈمی نے اس کو ناپید کر کے خوشحال خطب کو آگے کر دیا واہد اللہ جی ایک چمپا کا پھول ہے جس کا پودا مرشید نے ہمارے کل میں لگایا ہے اور جب وہ کھلا تو اس نے اندر خوشبو پھیلائی اور وہ ہمارے مرشید جس نے پودا لگایا ہے. سمت لین اللہ نام ان کا اور جان کے احساس پر نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر رگے جاں ساز الللہ ہے ہر رگے جان ساز للّہ ہے نام لیتے ہی نشا کا چھا گیا ذکر میں تاثیریں دوڑے جا بیتی ہیں شری شروع کا جاگر کرتے جم کردمی کرے گا جم سکتے ہمارے نشبندی ازاد کہا کر چھ لطیفے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب والا لطیفے تو پناہ وہی منگا حضرت صاحب شپا والا لطیفے تو ہوئی پنیا جی چھ جگہ ہیں ذکر کرتا ہوتا ہے تو چلتی ہیں جی پرگار کی حقیقت نہیں یہ کوئی مقصد نہیں ہے لیکن آدمی کو دل لگ جاتا ہے تسلی ہو جاتی ہے کہ ذکر شروع ہو گیا جیسا ہر ہر رگ ہر ہر بال ہر ہر رواں تپتا ہے جلتا ہے کیسی معمولی چیز نہیں جی جس کو سارا بدن کھال بال ہڈی گودا ساری چیزیں محسوس کرتی بال دکھ نا کے تپس باز ہڈی اور پھر گودے محسوس ہوتی ہے ذکر وہ سی یعنی صاحب داس لکھاس لکھڑا داس پور تکے گی کس طرف سے لکھڑا پورتکے گی اسی یو لکھڑا وہ کہا بھی ہے تلین صحابی نام یاد نہیں آ رہا گھر والی اتنے عرصے کے بعد خامند آئے کتنی تشیش ہوتی ہے وہ لاہور بھی ہوتے تھے, کر رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے بعد پھر روح دوڑ رہی ہوتی ہے گھر کی طرف آئی اللہ جی تو انہوں نے کہا کہ بیڑکار پڑ لگ دور کار شروع کے کیے کیے کیے صبح جزان پر سلام کر کے بڑھنے لگے مستی کی طرف دادا جی بازی کا میرا حق ہاں نہیں ہے تجربہ بیٹھی ہوئی تھی ہمیں تو یاد نہیں رہا تھا گئے کاگ میں کچھ ایسے آلات شروع ہو گئے تھے کہ آپ بھول گئی تھی یہ ہمارے بال الاج کرتے جائے ڈاکٹر صاحب باستاس نہ کھانی کے بعد کسان ڈیر لگا دیکھ تو ہوا ڈیڑھ پسر کی محسوس پتہ لگ گیا تو ان سے میں کرتا ہوں کہ بدل گندہ تو تھوڑا سا ہارمون پیدا ہوتے ہیں روپ جو ہوتے نا خد کے روپ ہارمون اور مزاج آپ عورتوں سے مل کر اس میں وہ ابار اتار دیں اور مزا کو سنبھالے تو پھر اس کی وجہ آتی ہے کیفیت وجد آتی ہے سماج میں جو آتی ہے یہ ہمارے چیز کے اضلاع کہا کرتے ہیں کہ جس وقت کلام میں کیفیت وجد آتی ہے تو دس نوجوان خوبصورت عورتوں کے ساتھ شادی ہونے سے زیادہ مزہ ہوتا ہے اسے. ایک طرف دس نوجوان خوبصورت عورتیں ہوں اور ایک طرف وہ وجہ دو جو کہ کلام میں اللہ کے تعلق والے کلام میں جناب رسول اللہ صلی کے تاریخ والے تاریخ والے کلام میں ہوتا ہے تو اتنا کھینچ جائے ابھی طرف ہو کہ اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا ہے جہاں استعمال کر دیتی روح کے بدل میں جو نکلتے ہیں بعض ہمارے طلباء آ کرتے پھنسی میں دا سے فن کے ہی سبق ایسا مزہ آتا ہے پڑھائی میں اب آپ کو کیا بتائیں بجے کا مجھے کہا کہ یہ بڑا قابل تھا بڑا لائق تھا اور پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا ہے میں نے کہا یہ بالک ہو گیا صرف اس کو اس کو پانی بہانے کا چسکا لگ گیا ہے وہ جو اندر قوت کی وہ ادھر بیٹھ گئی ہے سوئی اب نصیب نہیں ہوگی صاحب فرماتے تھے کہ ساری عمر کبھی جناب میں اس کا فرض نہیں ہوگا حدیث پڑھنے پر ہاف اد حدیث اور ان کی کون سی کتابیں شروع لکھی ہے شرحس حدیث کی کتاب کی جی کس کتاب میں شرح آئے گی جی ہاں کبھی اس جنابت نہیں ہوا تایش حضور صلی اللہ مسئلہ پوچھ جائے گی اس سے جنابت کا مسئلہ اور طاشد اللہ نے پوچھا کہ اللہ صلی اللہ عورتوں کو بھی اس فرض ہوتا ہے خاص عورتوں کو بھی اس کا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے ان کو نہیں پتا رسید فرمائی ہمیں رپورٹ آئی کہ جو ہے یہ چکلے ہیں ابھی بھی ہیں کسی بھی بات تو نہیں ہے کبھی کہیں خیا جی وہاں جا کر ملے لوگوں سے بات لے کر گئے اس ملے, ریڈنگ ملے, ملے, ملے ملے ملے اللہ کو اللہ تو بتایا بنے تو بھی نہیں کہ ہوا ہے بےچارے پریشان ہوئے ہم زدہ ہوئے کہا کہ آپ لوگ تو آئے نہیں ہمارا یہ حال ہو گیا وہ تو تو بتائے ہو گئے اب ایسے باس لوگ جو کہ یہ اسپیشلائزیشن وغیرہ کا کورس کر رہے تھے بڑے قابل قابل ڈاکٹر جو اگر بانس کرنے والے نکلنے والے تھے تو ایسے میں نے کہا کہ جہاں بڑی گندگی ہو رہی ہے اسی کا خا ہو رہی ہے میں نے کہا یہاں اور اسی کا شاید وہی پڑھ رہے تھے کوئی بیچارے کو پتہ ہی نہیں بماز پڑھتے ہیں اپنی پڑھائی کرتے ہیں وارڈ میں جا کر کام کرتے بس آج معلومات تک یہ نہیں ہے اور اس کے دار گویا کوئی تالے سے نہیں کہتے کون کا پھول کیچڑ اور پانی کے درمیان ہوتا ہے ہرا برا تر و تازہ پتے اور پھول کھلا ہوا ہوتا ہے کیچڑ اور دردر کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ پتا ہی نہیں کہ واقعی ایسے ہی آدمی ترقی کرتا ہے اور میرے بھائی اس کا علاج ہو سکتا ہے اخبار پوچھے تو صحیح نہ تو پوچھ تو صحیح ہے اس کا علاج کیسے ہو کیوں ہو سکتا ہے کسی چیز کا علاج شریعت کرنا جو دی ہے اور اس کے احکامات جو دیے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ عمل نہ ہو سکتا عمل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے تو خیر تین درجے علم کے پھیلانے کے بیان کیے میں نے مدارس لٹریچر چل پھر کر ان پڑھ عوام اور ان کے پاس وقتن تک پہنچانا تزکیہ کے لیے اور اللہ تعالی کے تعلق کے مقامات حاصل کرنے کے لیے اور محبت کا گھیرا ہونے کے لیے اور باطن میں سر کے راشب ہونے کے لیے پھر بیگ کے سلاسل ہیں کچھ میں تو جانا پڑے اور آ کر جو ہے اس چیز کو باطن میں حاصل کرنا پڑے کوئی آدمی کیا ہے کہ کرانے کی دکان سے میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں تو یہ نہیں ہوں گی بھائی کرانے کی دکان سے کرانا خرید کر تو دوائی کی دکان پر دوائی خریدنے کے لیے جائے گا کیونکہ دوئی کی لگا دکان ہے اور کپڑے کی تیسری دکان ہے وہاں جائے گا تو تو سب دکانوں کے پر پھر کا تیاری ضروریات تب پوری ہوں گی ایک دو دکان سے نہیں ہوں گی ٹھیک ہے نا چھ مہینے دن کا جمعہ جو ہونا ہوتا ہے وہ اس بات کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے اور اس تصویر کو سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کیسے کوشش محنت کریں کہ اللہ کے تعلق ہوا راستہ جو ہم پر آسان جو تصوں کی صفائی ہے کہ وہ اثردارجینا رہا اس سے خالی ہو آدمی اور تو ہی اور اخلاص اللہ کی محبت خیر خائی دردی دل کے اندر نرمی رکت یہ پیدا ہو بات نہیں کی بات ہے درست اور ولدین امن میں و حب اللّہ والی بات جو کیا بہت شدت اللہ سے عمر کرنے والے ہیں سمدری مخلوط ذکر اللہ ہو کہ دل نرم ہو ذکر سے اللہ اللہ کا تعلق کیسا نصیب ہو کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا پہلے معاملات بتاتے ہیں جی معاملات پرانے سے نماز پابندی تکبیر اللہ کے ساتھ پابندی تاجر کی پابندی نوافل کی پابندی تلاوت کی پابندی ایسے نف جگہ پر آ جائے گا نہیں آئے گا تو ساتھ اور مجاہدات شروع کرنے پڑیں گے کہ بار ایسے دور نہیں ہوتا ہے جی تو اس کے ساتھ مجاہدہ اس کا مجاہدہ ہے شاوت نہیں ٹوٹتی ہے تو اس کا مجاہدہ ہے جائزہ سکھنا پڑے گا اور مسورہ کریں گے اس کے لیے پوچھیں گے اس کے لیے تب کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے اعتراض کے بعد آدمی جگہ پڑھاتا ہے اور اگر جگہ پڑھا گیا تو اگر بلازم احمد پر شیر بعد بادشی سالہ ای نقطہ محقق شد بخاکانی لہذا باخدا باشند بےز بل کے سلیمانی اکیس سال کے مجاہداد کے بعد خاکانی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک لہذا خدا ہو جانا اللہ کے تعلق والا حال ہو قرصیب ہو جانا یہ اسلمان کے ملک سے بہتر ہے کہ لہذا باخا ملک سلیمانی ایک لہجہ بھی یک کے بغیر لہذا کر دیا جائے تو بھی یک کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے اور شہر میں چونکہ وزن پر خراب ہوتا ہے کہ با خدا باشن بیز ملک سلیمانی یہ نہیں یہ بات اصل ہو جائے تو بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے. تو آپ کسی جیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جیسے ہی اپنے آپ کو سن کی طرح بہتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں سیلاب میں جب سیلاب لے جائے جو ہماری شخصیت کو بنا دیں تو موقع ہو موکر کر پکا ہو کر اسٹینڈ لینا پڑے گا کتاب لوگ اسٹینڈ لینا کھڑا ہونا ہے ہو, ہمت کرنی ہوگی اپنی دارش ہوئے معاشرے میں اس کو ڈکا دیا کہ اس کو موڑنا ہے اس کے رخ کو دیکھو جن لوگوں کو تمہیں ہاتھ میں بٹھائے ہوئے ان کے بادل میں کچھ ہے نہیں تو کریں کیا بادل میں کچھ ہوگا تو کچھ کریں گے نہیں اس کے لیے ہمت کرنی ہے اپنے باطن کو اپنے دھیان کو اپنے خیال کو مصروف رکھیں دھیان کو پکڑنا ہے فن ہے پورا فن اس کو پکڑ لیا آپ نے یہ نہ باسی کی طرف جائے گا نہ فضولیال کی طرف جائے گا نہ اور طرف جائے گا اور اس کو مشروب رکھنے کا طریقہ ہے وہ پوچھنا پڑے گا آپ کیا جانا اس کو مشروب کر ان آئیں گے بیٹھیں گے باتوں کو کہیں گے سنیں گے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بادن کھار جائے گا جائیں گے سیکھتے جائیں گے سیکھتے جائیں گے نہ امید نہ ہو آدمی کتنا میں گرا پڑا کیوں نہ ہو کتنا میں گرا ہوا کیوں نہ ہو نہ امید نہ ہونا چاہیے ان اللہ سے نکالے گا مسائد کو بھی اللہ خاتمہ کرے گا اور کا معاشیتوں کو بھی اللہ خاتمہ کرے گا جی پہلے پانچ منٹ میں ایک سائیکل والا کہے تو بہت مشکل ہے میں سیکھ نہیں سکتا ہوں تب تو نہیں سیکھ سکتا ان صفر کر کے جم جائے اور دو چار گھنٹے اپنے انسٹرکٹر اور جو اس کو سمجھانے اور اس کی بات کو مان لے تو ہو جائے اس بات کو نامانکن سمجھتا ہے وہ بات ہو جائے گی تو ان شاء اللہ تیری دیر تیرا آدمی استقبال کو سیکھ لے گا اس مقام پر آ جائے گا مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ بات جمنے کی ہے محنت کرنے کی ہے کوشش کرنے کی ٹھیک ہے اس کے لیے مت کریں ان انشاءاللہ دعا کریں گے آزاد میں پھر نماز پڑیں گے نماز کے بعد ان پھر کھانا ہے باہر سا ساتھی تو یہیں ٹھہریں گے مقامی ساتھی بھی یہاں ٹھہرے ہیں تو زیادہ اچھا ہو کہ رات کو ہم چلے جاتے ہیں اس ماحول کا ایک اس تاثر ہوتا ہے پھر جا کر فضا میں لگ جاتے ہیں تاثر ظاہر ہو جاتا ہے صبح پھر ہیں پھر میں ایسے بات شیت کرنی ہوتی ہے تاث باقی رہا جائے صبح اگلا قدم ہوتا ہے اگلا قدم شروع ہو جاتا ہے الحمد للہ رب اجمعین یا یا یا یا الرحمن المتا بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الحي القيوم ونعم المولى ونعم النصير للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منها واخذ منخذ محمد صلى الله عليه وسلم منهم ادرهم ما كما البيان رب كثيرا ربنا من ذواتنا وذرياتنا واكرادنا وجعلنا من المستقيمين منا اللهم لا صلاه ما غلط وصالا مان پتا شاہد یا اللہ مارے پوری امت کے معاف فرما یا حال پر رحم فرما امر کی پریشانی کو دور فرما مشکل کو آسان فرما جہاں احمد کے فائدہ مصیبت میں تقریباً گرے یا اللہ ان کی مانوں کی فعال فرمان عورتوں کی بچوں کی جانوں کی گڑوں کی فال فرما یا اللہ کے بالوں کی فعال فرما مجاہدین نے کشمیر اپنی جانوں کا دردانہ پیش کیا اور شہید ہوئے یا کو بلند فرما اور یا اللہ ان کی پر جو ان کی وجہ سے آ ان کا غیر سے بندوبت فرما اور اللہ فیض کے رضاکار گئے یا اللہ شاہطہ نصیب ہوں ان کو یا درگاہ کو بدن فرما ان کے خاندانوں کو دنیا آخر کی برکتوں سے دھوا یا اللہ اس ملک کو یا اللہ بے تحقوق کی جگہ یا اللہ ان کو فراست والے مومنی یا اللہ ان کو نصیب فرما یا اللہ فین گھیال پر رحم فرما اور ان کو فہم نصیب فرما کیسے لوگوں کو آگے لے آئے جو دیر کی محبت والے ہوں فراست کی مانی والے ہوں یا اللہ ضیا الترت والے اور بہادر جمیل نصیب فرما یہاں للک کو بہادر اور جرت والے جرنیل نصیب فرما اور یہاں سے ملک کو ایمان والے جوت والے اور بہادری والے اور آخر کی راجدھانی گاؤں اور نصیب کا سے کر رہے یا و تجزیت کا راستہ کر رہے ہو یا دعوت راستہ کر رہا یا کر رہا ہوں یا قانون آئین کا راستہ کر رہے ہیں کتاب کے میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرمایا سب کو احساس نصیح فرمایا سب کے لیے وسائل کا بندوبست فرمایا قرب نصیب جو ساتھی تشید ہماری مسجد شامل ہوئے ہمارے سر کے مال جان اور لال کاروبار ملازمت ہر جی نے برقی کوئی تنگ و کو دور فرما کوئی پریشان حال و پریشانی کو دور فرما کوئی مکرو مقرد قرضوں کی ادائیگی کی ضرورت پیدا فرما یا جو ساتھی مقدمات میں گرے ہوئے ہیں پھنس گئے ہیں یا اللہ تیوی اپنے فضل کا غیر سن نکلنے ماری ماری کے آلات پیدا فرما یا کو ہمارے مقدمات لگے ہیں یا فرما اور جو لوگ ہمارے ساتھیوں کو پریشان کرنے کے ڈر اسی فرما والے ناطر کے شرط یا اللہ ہمارے ساتھی کو محفوظ فرما یا جو نیند نائک فرما دے آپ سب کی مرادوں کو جاننے والے ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما یا اللہ کوئی ساری تنکسی کو دور فرما تھا کوئی روزگار روزگار نہیں فرما یا اللہ کوئی بیمار گرم بیماری ہو یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفارسی فرما آپ نے تجلوی شفا فارسی فرما اور ڈاکٹر محتاجی کو شفارسی فرما یا حضرت جانتا ہے مستقبر فرما کو صحت قوت رسیح فرما جلد ازل اپنے گاؤں پر کھڑا فرما عافیت والا معاملہ فرما یا الماء اللہ طلباء کے زبانی امتانہ تاریج محض مدر سلمان کو کامیاب فرما یا المانے ساتھیوں کا رشتہ دار اپنے پرائے ہاتھ پا چکے مفت وسیع فرما یا اللہ طلباء کے کامیاب فرما دنیا گھر منظر پر آخر منظر پر مارکیٹ اللہ تعالیٰ محمد